شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ عصرح کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے گزشتہ اسباغ میں استاذ محترم نے خلافت عباسیہ کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے گزشتہ اسباغ میں استاذ محترم نے عباسی خلافت کے دوسرے حصے کی خامیوں کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے دس خامیہ استاد محترم نے بیان کی ہیں آج کے درس میں ہم انشاءاللہ چھٹی خامی کا تذکرہ کریں گے سادساً فساد القضاء چھٹی بات عدالتی بگاڑ عدالتی خیانت یا کرپشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کان القضاء هو الادات التي تضمن سلامت المجتمع و امنه بشاعت العدل والمساوات بين افراده عدالت اس ادارے کو کہا جاتا ہے جو کہ معاشرے کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور معاشرے کے افراد میں برابری کو مد نظر رکھتا ہے وہ یشتر تفلق عالی منبی احکام اور قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو جاننے والا ہو مراین مقاصدہ ہوا مشتحد شریعت کے مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہو اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو وہ اور قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک باز ہو مال و دولت اور منصب اور عہدوں کا لالچی نہ ہو ولا متعین فی غیر رما امر اللہ اور یہ بھی ضروری ہے قاضی کے لیے کہ وہ شریعت کے خلاف امور میں بادشاہ کی اطاعت نہ کرے قاضی بیالت ہی اور قاضی کو بیت المال سے ان کی ضروریات کے مطابق تنخواہ دی جاتی تھی فیق دی بغیر اور بعض دفعہ وہ بیت المال سے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ بغیر کسی تنخواہ کے عدالت میں خدمت کیا کرتے تھے بعض ایسے فقہ بھی تھے جو کہ قضا کو اور عدالت میں قاضی بننے کو ایک آزمائش اور مصیبت تصور کیا کرتے تھے اس لیے وہ قاضی بننے سے دور رہتے تھے کہ کہیں میرے کسی حکم میں کسی پر ظلم نہ ہو جائے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالی کی پکڑ ہوگی ففی حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں قادن فل جنتی و قادیانی فناری کہ ایک قاضی تو جنت میں جائے گا اور دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے چنانچہ اکثر علماء اور فقح دو قسم کے جو قاضی جہنم میں جائیں گے اس انجام سے ڈرا کرتے تھے وہدا بحنیفہ یورید الخلیفت المنصور العباسی القدافیم تنہا دیکھیے ہمارے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہیں عباسی خلیفہ منصور نے قاضی بننے کے لیے مجبور کیا لیکن وہ قاضی نہیں بنے نتیجے میں عباسی خلیفہ منصور نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا ان کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال بھی جیل میں ہوا ہے اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کو خلیفہ مہدی نے کوفہ کا قاضی بننے کے لیے طلب کیا اور یہ شرط بھی رکھی کہ آپ کے کسی بھی حکم میں ہم مداخلت نہیں کریں گے چنانچہ انہوں نے خلیفہ سے عہد نامہ لیا قاضی بننے کا اور مداخلت وغیرہ نہ کرنے کا اور پھر اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور خدر و پوش ہو گئے اسی طرح ابن الیا عبداللہ بن وہ اور بہت سارے علماء تھے رحیم اللہ جو کہ قاضی بننے سے دور باغا کرتے تھے کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے اور کہیں ان شاہوں اور خلفاء کے ظلم میں ہم شریک نہ ہو جائیں خزاں کی یہی حالت تھی کہ علماء کرام عدالتوں میں قاضی بننے سے دور رہا کرتے تھے حتیٰ کہ عباسیوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا دوسرا دور شروع ہوا تو ماحول کے ساتھ ساتھ عدالت کا ادارہ بھی متاثر ہوا واصبح وسیل للارتزاق اور یہ عدالت پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا اور نااہل قسم کے لوگ ترقیاں کر کر کے آگے بڑھنے لگے خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں ان کے وزیر ابو الحسن بن فرات نے ایک تاجر کو قاضی بنا دیا تھا جس نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا ایک سوداگر اور تاجر جو کہ عالم بھی نہیں تھا اسے قاضی بنا دیا اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ قاضی بننے کے لیے موٹی موٹی رشوتیں استعمال کی جاتی تھی تین سو پچاس ہجری میں سلطان معیز الدولہ بوی نے ابو عبداللہ بن ابو شواریب کو قاضی القزات مقرر کرنے کے لیے دو لاکھ درہم رشوت طلب کی یہ دو لاکھ درہم یہ قاضی بادشاہ کو دیا کرتا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو شوارب کے بعض بیٹوں کے ہاں قاضی بننے کے لیے کمیشن اور رشوت کا جو طریقہ تھا یہ ایک عام سی بات تھی ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو شوارب کے پوتے محمد بن حسن نے جو کہ بغداد کے قاضی تھے وہ احکام جاری کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ رشوت لیا کرتے تھے اس خاندان کے بہت سارے لوگ قاضی بنے ہیں ابا خلافت کے دوسرے دور میں فرماتے ہیں امام ابن رحمہ اللہ کہ یہ لوگ ایسا نہیں کہ جاہل تھے نہیں بہت بڑے بڑے علما تھے اور بہت بڑے بڑے بزرگ بھی ان میں تھے لیکن یہ خیانت اور کرپشن ان کے اندر بھی شرایت کر چکی تھی صاحب المنتظم اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ عدالتی بگاڑ کسی بھی ملک کی بربادی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے یعنی کسی بھی ملک میں اگر عدالتی بگاڑ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس ملک کی تباہی کا کام شروع ہو چکا ہے امام محمد بن سعد زہری جن کا دو سو تیس ہجری میں انتقال ہوا ہے وہ ابتدا اسلام کے قاضیوں اور اپنے زمانے کے قاضیوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب شہر میں دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا تو وہ یہ کہتے تھے لأنت افلس من کہ تم تو قاضی سے بھی زیادہ غریب ہو فسارا قزا تلیہ میں ولا تن و جباب تن و ملوکن و جبکہ آج کے جو قاضی ہیں یہ بڑے بڑے گورنر ہیں اور بدماش ہیں اور بادشاہ ہیں اور ان کے پاس جائیداد جاگیر تجارتیں اور اموال دولت کے خزانے ہیں یعنی بہت بڑا فرق ہے ان میں اور ان میں استاد محترم نے چھٹے نمبر پر عدالتی بگاڑ اور عدالتی خیانتوں کا مختصر سا اشارہ فرمایا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ساتویں نمبر پر فتنوں کا اور داخلی مشکلات کا ذکر کیا جائے گا وصلی اللہ على خیر خلق محمد والا و صحبی اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ